Hmm. شروع کرتے ہیں آج کی اس نشست کو آ, اکثر جب ہم عالمی حالات پر نظر دوڑاتے ہیں یا بین الاقوامی خبریں سنتے ہیں تو ذہن میں طاقت کا ایک ہی نقشہ ابھرتا ہے جی بالکل وائٹ ہاؤس کے بیانات یا دس ڈاؤننگ اسٹریٹ کی پالیسیاں بالکل یا پھر یورپی یونین کے اجلاس مشرق وسطی میں اسرائیل کا اثر و رسوخ یعنی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ دنیا کی ڈور انہی چند ممالک کے دارالحکومتوں سے کنٹرول ہو رہی ہے اور یہی سپر پاورز عالمی بسات پر موہریں چل رہی ہیں عام تاثر یہی ہے لیکن آج کے اس اہم تفصیلی مطالعے کا مقصد ایک انتہائی مختلف اور قدر حیران کن نظریے کا جائزہ لینا ہے آج ہم سید جہانزیب عابدی کے فکری مضامین کے ایک انتہائی جامع مجموعے کی تہہ کھولنے جا رہے ہیں جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فکری اور علمی کام ہے بالکل یہ مجموعہ ہم فکری سے ہمراہی تک کے عنوان سے کل گیارہ جلدوں پر محیط ہے ظاہر ہے ہم آج اس پورے سمندر کو تو نہیں سمیٹ سکتے لیکن اس کی ایک خاص لہر یعنی اس مجموعے کے ایک مخصوص مقالے پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے جس کا عنوان ہے جدید دنیا کے خفیہ حکمران اور اس کا علاج صحیح اور اس تحریر کا جو مرکزی خیال ہے م, وہ یہ ہے کہ بڑی طاقتیں جنہیں دنیا سپر پاورز مانتی ہے یہ دراصل صرف کٹپتلیاں ہیں مصنف کے مطابق اصل طاقت ان کے پیچھے موجود چند خفیہ خاندانوں کے پاس ہے جی اور اس مطالعے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ محض بکھرے ہوئے دعوے نہیں کرتا بلکہ تاریخ معیشت اور سیاست کے بظاہر الگ تھلگ نظر آنے والے واقعات کو ایک واضح لڑی میں پرو کر پیش کرتا ہے یعنی ایک پورا پیٹرن دکھاتا ہے بالکل اور یہ نشست ان تمام افراد کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے جو دنیا میں روزانہ ہونے والے واقعات کے پیچھے ایک رب تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ اچانک چھڑنے والی جنگ ہوں عالمی معاشی بحران ہوں یا پھر معاشرتی اقدار میں آنے والی تیز رفتار تبدیلیاں یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب اتفاقیہ نہیں ہے hmm, یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج ہم جن بھی تاریخی سیاسی یا نظریاتی پہلوؤں پر بات کریں گے وہ اس گیارہ جلدوں پر مشتمل مجموعے اور خاص طور پر مصنف کے نقطۂ نظر کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں جی یہ ایک بڑی اہم وضاحت ہے ہمارا مقصد اس مخصوص لینا ہے تاکہ سمجھا جا سکے کہ دنیا کے طاقتور ترین ڈھانچے کام کیسے کرتے ہیں بالکل ہم صرف ان خیالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس مقالے میں پیش کیے گئے ہیں تو آئیے سیدھا اس سوال کے طرف چلتے ہیں جو سب کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ آم, اگر دنیا پر روز چائلڈ راک فیلر اور واربک جیسے چند خاندانوں کی حکمرانی ہے تو وہ دنیا کے اتنے بڑے نظام کو چلاتے کیسے ہیں مصنف نے اس عالمی کنٹرول کے پانچ بنیادی ستون بیان کیے ہیں پانچ ستون صحیح جی جس میں پہلا ستون مالیاتی نظام یا معیشت ہے اب ہم سب نے آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور فیڈرل ریزرو کا نام تو سن رکھا ہے اور عام طور پر خبروں میں تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ یہ عالمی ادارے معاشی بحرانوں کے ممالک کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں مصنف اس تاثر کو کس طرح رد کرتے ہیں تحریر میں اس حوالے سے ایک بہت ہی کڑی تنقید پیش کی گئی ہے مصنف کا زاویہ یہ ہے کہ راتھ چائلڈ اور اس قبیل کے دیگر خاندانوں نے عالمی بینکنگ سسٹم پر مکمل قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ ادارے دراصل امداد کے نام پر ایک جال بچھاتے ہیں ایک معاشی جال بالکل اب سوال یہ ہے کہ یہ جال کام کیسے کرتا ہے جب کوئی بھی ترقی پذیر ملک ان اداروں سے رجوع کرتا ہے تو اسے کڑی شرائط کے ساتھ سود پر قرض دیا جاتا ہے کتاب میں دلیل دی گئی ہے کہ اس سودی نظام کا بنیادی مقصد ملک کی معاشی خود مختاری کو سلب کرنا ہے یعنی جب کوئی قوم قرض کی قسطیں ادا کرنے کے لیے مزید قرض لینے پر مجبور ہو جاتی ہے تو وہ اپنے قومی فیصلے خود نہیں کر سکتی سو فیصد ایسا ہی ہے اسے اپنے بجٹ اپنی ٹیکس پالیسیوں اور یہاں تک کہ اپنی خارجہ پالیسی کے لیے بھی ان اداروں کی منظوری درکار ہوتی ہے اور مصنف کے دعوے کے مطابق اگر کوئی ملک اس معاشی شکنجے سے بغاوت کرنے کی کوشش کریں تو اسے سخت معاشی پابندیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا پھر اس کے اندرونی حالات خراب کر کے اسے ایک ناکام ریاست بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ عالمی سطح پر کوئی کردار ادا نہ کر سکے جی یہ پہلا ستون ہے اب اگر معیشت کی ڈوریاں ان خاندانوں کے ہاتھ میں ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے سرمائے اور مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے قانون سازی بھی اپنی مرضی کی کروانا چاہیں گے اور یہیں سے سیاسی لابیوں کا وہ کھیل شروع ہوتا ہے جو کہ مصنف کے مطابق اس کنٹرول کا دوسرا ستون ہے یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں تو اس کے صدارتی عوانوں میں بیٹھے افراد کے فیصلے کون کنٹرول کر رہا ہے اسکرپٹ میں خاص طور پر اے آئی پی اے سی یعنی ایپک جیسی لابیوں کا ذکر ہے یہ ایک ایسا پہلو ہے جو بظاہر نظر آنے والی جمہوریت کے چہرے سے پردہ اٹھاتا ہے اس مقالے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ امریکہ اور یورپ کی سیاست ان کی پارلیمنٹ اور فیصلہ ساز ادارے در حقیقت ان طاقتور لابیوں کے زیر اثر ہیں کیونکہ مغربی جمہوریتوں میں الیکشن لڑنا ایک انتہائی مہنگا عمل ہے بالکل مہنگا عمل ہے اور امیدواروں کو بھاری فنڈنگ درکار ہوتی ہے مصنف کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ خفیہ مالیاتی گروہ اور لابیاں اپنا سرمایہ صرف ان سیاستدانوں پر لگاتے ہیں جو ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی ضمانت دیتے ہیں جس میں مشرق وسطیٰ میں مخصوص پالیسیوں کی حمایت اور اسرائیل کے مفادات کا تحفظ سرفہرست ہے جی اور اگر کوئی مخلص سیاستدان دان اس تیشدہ ایجنڈے کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت کرتا ہے تو تحریر کے مطابق انہیں لابیوں کے کنٹرول میں موجود میڈیا کے ذریعے یا تو اس کا سیاسی کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے یا اسے موشی اور سماجی طور پر تباہ کر دیا جاتا ہے یہاں اگر ہم تیسرے ستون کی طرف مڑتے ہیں और मेरे ख्याल में ये वो हिस्सा है जिसका हम सब रोजाना के बुनियाद पर शिकार होते हैं मीडिया और इतलात बिल्कुल मीडिया और इतलात खबरों के लिए बड़े बैन अल्कामी नेटवर्क और तफरी के लिए हॉलीवुड या नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज mm. अब यहां एक आम जहन ये सवाल कर सकता है कि हम जो रात गए जाग कर नेटफ़्लिक्स की कोई सीरीज़ या आम सी कॉमेडी फिल्म देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि बस अपना वक्त गुज़ार रहे हैं क्या वो भी इतने बड़े एजेंडे का हिस्सा है ये बात हज़म करना थोड़ी मुश्किल लगती है क्या मुसन्फ़ ने इसकी कोई ठोस वजह बताई है कि तफ़रीक को हथियार के तौर पर क्यों चुना गया ये बहुत ही मनतीकी सवाल है مصنف اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان بظاہر تفلیح کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ذہنی دفاعی نظام جسے ہم کریٹیکل سو رہا ہوتا ہے جو تو بہت بات ہے یعنی دفاعی نظام سو رہا ہوتا ہے جی اور اس حالت میں انسان کے لاشعور میں کوئی بھی بات بٹھانا سب سے آسان ہوتا ہے مقالے میں تفصیلن بتایا گیا ہے کہ میڈیا کا کام صرف خبریں دینا یا وقت گزارنا نہیں ہے بلکہ یہ دراصل ایک باقاعدہ فکری یلغار ہے اور ان بڑے نیٹورکس کے پیچھے بھی وہی سرمایہ دار خاندان ہیں بالکل وہی ہیں جو ایک عالمی صارفیت یا گلوبل کنزیومر شناخت بنانا چاہتے ہیں وہ ایک ایسا انسان تیار کرنا چاہتے ہیں جس کا محور صرف مادہ پرستی اور لذت کا حصول ہو تحریر خاص طور پر نشاندہی کرتی ہے کہ فلموں اور ڈراموں کے ذریعے خاندانی نظام رشتوں کے تقدس اور مشرقی اور اسلامی اقدار کو خاموشی سے نشانہ بنایا جاتا ہے اور کسی بھی مزاحمت کرنے والے کو سکرین پر دہشت گرد یا پسماندہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ نئی نسل اپنے ہی ورثے سے شرمندہ ہونے لگے اور فکری طور پر مفلوج ہو جائے صحیح اس فکری تسلط کو مزید پختہ اور دائمی بنانے کے لیے پھر چوتھے ستون کا استعمال ہوتا ہے یعنی اعلیٰ تعلیم اور مقالے میں ہاروڈ آکسفورڈ اور ییل بڑی اور نامور جامعات کا ذکر ہے ہم hmm. تو ان اداروں کو علم کے گہوارے اور ریسرچ کے مراکز کے طور پر دیکھتے ہیں مصنف انہیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں مصنف ان اداروں کو علم کے گہواروں کے بجائے عالمی بیانیے کی تشکیل کے کارخانے قرار دیتے ہیں بیانیے کی تشکیل کے کارخانے یعنی فیکٹریز? جی دلیل یہ ہے کہ انہی اعلی جامعات سے وہ دانشور ماہرین معاشیات اور رہنما تیار کیے جاتے ہیں جو کل کو اقوام متحدہ عالمی بینک یا مختلف ممالک کی حکومتوں میں بیٹھ کر پالیسیاں بناتے ہیں تو ان اداروں کا نصاب اور ان کا تحقیقی زاویہ ایک خاص سمت میں ہوتا ہے بالکل جس کا مقصد اس عالمی سرمایہ دارانہ نظام کو دنیا کا بہترین فطری اور واحد قابل عمل نظام بنا کر پیش کرنا ہے تو جو لوگ ان اداروں سے پڑھ کر نکلتے ہیں اور بظاہر دنیا کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں مقالے کے مطابق وہ شعوری یا لا شعوری طور پر اسی فکری کارخانے کی پیداوار ہوتے ہیں اور انی خفیہ پالیسیوں کو آگے بڑھاتے ہیں جی ہاں اور پھر پانچواں اور آخری ستون جو کہ سب سے زیادہ اسرار ہے خفیہ تنظیم ہے فری میسنڈری اور الومناتی جیسی تنظیموں کا ذکر ہم نے اکثر سنسنی خیز کتابوں یا سازشی نظریات پر مبنی ویڈیوز میں سنائے हم, عام طور پر اسے سازشی سمجھا جاتا ہے تو مصنف نے اس گیارہ جلدوں کے مجموعے میں انہیں ایک باقاعدہ منظم نظام کے طور پر کیسے پیش کیا ہے مقالے میں انہیں محض کسی سازشی نظریے کی کہانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک تاریخی اور ساختی حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے مصنف کا زاویہ یہ ہے کہ یہ تنظیمیں معاشرے کے انتہائی باثر ذہین اور دولت مند افراد کو بھرتی کرتی ہیں اور پھر ایک خاص درجات کے نظام کے تحت کی ذہن سازی کرتی ہیں. جی اور جب یہ افراد وفاداری کے آلہ درجات پر پہنچ جاتے ہیں تو انہیں حکومتوں بین اداروں اور کارپوریشن کلیدی عہدے دلوائے جاتے ہیں ان تنظیموں کے باطنی قواعد کے پیچھے ایک مخصوص نظریہ کار فرما ہے جسے مصنف نیو ولڈ آرڈر سے تعبیر کرتے ہیں نیو ولڈ آرڈر اور یہاں مصنف نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے سوچ بالکل دجالی سوچ اب اس کا مطلب کوئی تلسماتی کردار نہیں ہے کتاب اس کی تشریح ایک ایسے خالص مادی نظام کے طور پر کرتی ہے جو روحانیت اور خدا کے تصور کو معاشرے سے مکمل طور پر مائنس کر دے اور صرف طاقت اور سرمائے کو ہی حتمی سچ مانے یہ تو اس عالمی کنٹرول کے موجودہ خدوخال ہو گئے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی اس مقالے کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ تاریخ کو ایک بالکل مختلف اور متبادل زاویے سے پیش کرتا ہے یہ وہ تاریخ نہیں ہے جو ہم نے عام نصاب کے تحت پڑھی ہے آئیے اس کی بھی کچھ تہیں کھولتے ہیں مقالے میں نشات ثانیہ جسے ہم رینائنسنس کہتے ہیں وہاں سے آغاز کیا گیا ہے ہم نے تو یہی پڑھا تھا کہ چودھویں سے سترویں سڑی کا یہ دور علم فن سائنس اور روشنی کی بیداری کا دور تھا اس میں کیا خرابی تھی تاریخ کی کتابیں بلا شبہ اسے علم و فن کی بیداری کہتی ہیں لیکن یہ تحریر اس کے پیچھے چھپے ہیں ایجنڈے پر روشنی ڈالتی ہے۔ مصنف کے مطابق یورپ کی اس نام نہاد نشات سانیہ کا بنیادی مقصد کلیسیا کی سیاسی اور معاشرتی اجارداری کو توڑنا اور ایک سیکولر سوچ کو فروغ دینا تھا۔ نستہ طور پر ہیومنزم یا انسان پرستی کے فلسفے کو ابھارا تاکہ مذہب کو ریاست، معاشرے اور معاشرے کے اجتماعی فیصلوں سے بے دخل کیا جا سکے۔ تحریر کی روح سے یہ اس نئے عالمی نظام کی جانب پہلا اور انتہائی اہم قدم تھا جس نے انسان کو خدا کے تابع رہنے کے بجائے خود کو کائنات کا مرکز ماننے پر آمادہ کیا یہ تو ایک بڑا فکری شفٹ تھا بہت بڑا شفٹ تھا لیکن جب ہم سترہ سو انوے کے انقلاب فرانس کی بات کرتے ہیں تو یہ تو عوام کی بادشاہت کے خلاف بغاوت تھی نا عام تاریخ دان تو یہی کہتے ہیں کہ عوام بھوکے تھے انہیں روٹی نہیں مل رہی تھی اور انہوں نے مساوات اور آزادی کے لیے بادشاہ کا تختہ الٹ دیا مصنف اسے ان خفیہ تنظیموں یا فری میسن سے کیسے جوڑتے ہیں کیا یہ تاریخ کو زبردستی اپنے نظریے کے مطابق ڈھالنے والی بات نہیں لگتی یہ سوال اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کسی بھی تنقیدی سوچ رکھنے والے شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے مقالہ اس حوالے سے جو دلیل پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک عوام میں شدید غصہ اور بھوک موجود تھی اور بادشاہت کا ظلم بھی ایک حقیقت تھی تو پھر تبدیلی کس نے کی مصنف کہتے ہیں کہ اس عوامی غصے کو ایک خاص سمت میں موڑنا اسے منظم کرنا اور بادشاہت کو گرا کر ایک ایسا نیا نظام لانا جہاں طاقت خون اور وراثت کے بجائے سرمائے اور بینکوں کے پاس ہو یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کا حصہ تھا یعنی بادشاہ کو ہٹا کر بینکرز کو بٹھا دیا گیا مصنف کے نزدیک اس انقلاب کے پیچھے فری میسنز اور سرمایہ داروں کا ہاتھ تھا جنہوں نے سیاسی ڈھانچے کو اپنے مفاد کے لیے تبدیل کیا اسی طرح جب صنعتی انقلاب آیا تو بظاہر تو وہ مشینوں اور کارخانوں کی ترقی نظر آتی ہے لیکن اس کا اصل نتیجہ بینکاری نظام کا عروج تھا بالکل یہیں سے روتھ اور ان جیسے خاندانوں نے سود پر قرض دے کر بے پناہ دولت اکٹھی کی اور آہستہ آہستہ دنیا کی سیاست پر اثر انداز ہونے لگے اور میرے خیال میں تاریخ کے سب سے خونی ابواب یعنی پہلی اور دوسری جنگ عظیم کو مصنف نے جس طرح بیان کیا ہے وہ اس مقالے کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے انیس سو چودہ میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم کو اکثر ریاستوں کے باہمی تنازعات کا نتیجہ کہا جاتا ہے لیکن کتاب میں انیس سو سترہ کے بالفور اعلامیے کو ایک مرکزی حیثیت دی گئی ہے جی مقالے میں پہلی جنگ عظیم کو ایک بہت بڑے بسات کے کھیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے مصنف یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ جنگ کے دوران جب برطانیہ مالیاتی بحران کا شکار ہو رہا تھا تو اس نے عالمی بینکار خاندانوں کی مالی سفارتی اور سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے 1917 کا بالفور اعلامیہ جاری کیا جس کا مقصد فلسطین کی سرزمین پر ایک یہودی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کرنا تھا اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے دوسری جنگ عظیم اور جیسے انتہائی حساس اور تکلیف دہ موضوع پر بھی مصنف کا ایک خاص نظریہ ہے وہ نظریہ کیا ہے انہوں نے اس انسانی علمیے اور سانحے کو بھی اپنے ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا انہوں نے اس کے ذریعے دنیا بھر کی ہمدردی حاصل کی اور بلاخر 1948 میں اسرائیل کا قیام یقینی بنایا یعنی مصنف کا دعویٰ ہے کہ ان تمام عالمی جنگوں اور تنازعات کے پیچھے قوموں کی دشمنی سے زیادہ ان مادی طاقتوں کے وہ مقاصد تھے جو وہ جنگ کی معیشت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے تھے جی مصنف کا یہی ماننا ہے یہ سارا منظر نامہ سن کر تو انسان کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پوری دنیا مکمل طور پر ان چند طاقتور خاندانوں کی مٹھی میں ہے اور عام انسان یا قومیں بالکل بے بس ہیں لیکن خوش قسمتی سے مصنف نے اس گیارہ جلدوں کے مجموعے میں گفتگو کو مایوسی پر ختم نہیں کیا اس مقالے کا ایک بہت بڑا اور امید افزا حصہ عالمی مزاحمت کے محاذوں پر بھی ہے کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے بالکل تو آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ اس نظام کے خلاف مزاحمت کہاں اور کیسے ہو رہی ہے سب سے پہلے نظریاتی اور اسلامی مزاحمت کا ذکر کیا گیا ہے مصنف کا واضح موقف ہے کہ اس خالص مادی اور دجالی نظام کے خلاف سب سے مضبوط اور موثر مزاحمت ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے جو ایک گہرا روحانی شعور رکھتے ہیں اس تناظر میں مقالے کے اندر خاص طور پر ایران کے انقلابی ڈھانچے اور حزب اللہ جیسی تنظیموں کی مثالیں دی گئی ہیں مصنف کے زاویے نگاہ سے ان کی اصل طاقت ان کے جدید ہتھیار یا معیشت نہیں ہے بلکہ ان کا وہ کامل ایمان اور روحانیت ہے جو انہیں موت کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے وہ اس عالمی نظام کے اصل چہرے کو پہچان چکے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اس تسلط سے نجات کا واحد راستہ خدا کی ذات پر غیر متزلزل یقین اور حق کی حتمی فتح پر بھروسہ ہے جسے ان کے ہاں ظہور مہدی یا انتظار کے روحانی تصور سے بھی جوڑا گیا ہے یہ روحانیت ہی اس مادیت پرستی کا سب سے بڑا توڑ ہے لیکن یہ مزاحمت صرف نظریاتی یا اسلامی دنیا تک تو محدود نہیں ہے مقالے میں ایک عالمی متبادل بلاک کا بھی تفصیلی ذکر ہے جس طرح آج کل ہم خبروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ چین اور روس کا کردار بہت تیزی سے بدل رہا ہے مصنف مغرب کے اس معاشی اور ثقافتی شکنجے کے خلاف ان ممالک کی مزاحمت کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ایک بہت اہم عالمی شفٹ ہے اگرچہ چائنا کا اپنا ایک مختلف ریاستی نظام ہے اور ان کے اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن اس مقالے کے نزدیک اہم بات یہ ہے کہ چائنا مغربی مالیاتی نظام کا مکمل طور پر غلام بننے سے انکاری ہے جی جیسے چین کی جانب سے برکس جیسے متبادل اقتصادی بلاک کی تشکیل اور تجارت کے لیے ڈالر کے بجائے اپنی کرنسیوں پر انحصار یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آئی ایم ایف اور کی بالادستی کو عملی طور پر چیلنج کر رہے ہیں دوسری جانب روس کا کردار بھی نمایاں ہے خاص طور پر ولادیمیر پوتن کی قیادت میں روس نے مغربی لبرل نظام ان کی خاندانی اقدار کو توڑنے والی پالیسیوں اور ثقافتی یلغار کو سختی سے مسترد کیا ہے کی زد میں آنے سے بچانے کی شوری کوشش کر رہے ہیں اور ایک اور حیرت انگیز بات جو اس کتاب میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف بغاوت خود اس کے اپنے اندر سے یعنی مغرب کے دل سے بھی ہو رہی ہے مصنف نے ایڈورڈ اسنوڈن جولین اسانج اور نورمن فنگل سٹائن جیسے مغربی ناقدین کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اور یہی بات اس پورے متعلق کو ایک جامعہ شکل دیتی ہے یہ وہ افراد ہیں جو خود مغربی نظام کا حصہ رہے ہیں انہوں نے سسٹم کو اندر سے دیکھا ہے اور وہ اپنے ہی نظام کی خامیوں اور خفیہ ایجنڈوں کو بے نکاب کر رہے ہیں اور یہ سچ بولنے کی بھاری قیمت بھی چکا رہے ہیں مقالے میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر موجود ان آزاد آوازوں کو دبانے کے لیے اب بڑے منظم انداز میں انہیں فیک نیوز معلوماتی دہشت گردی یا سازشی نظریات کا نام دے کر خاموش کرایا جا رہا ہے اور اسی مزاحمتی باب میں مصنف نے ایک اور طبقے کا تذکرہ بھی کیا ہے جو بالکل خاموشی سے کام کر رہا ہے اور وہ ہیں صوفیہ اور اہل باطن۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی سیاسی تحریکوں یا نعرے بازی سے دور رہ کر عام انسانوں کے باطن کی تطھیر اور ان کی روحانی بیداری پر محنت کر رہے ہیں مصنف کے نزدیک اس مادی نظام کی جڑیں کاٹنے کے لیے یہ روحانی بیداری سب سے زیادہ موثر ہتھیار ہے بالکل صحیح تو اس طویل گفتگو میں ہم نے بیماری کو بھی سمجھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ اس بیماری کے خلاف مزاحمت بھی کر رہے ہیں اب ہم آتے ہیں سعید جہانزیب ذیب کے اس مقالے کے سب سے فکر انگیز اور عملی حصے کی طرف یعنی اس عالمی شکنجے کا علاج کیا ہے م, مصنف نے اس غلامی سے نکلنے کا کیا لاح عمل تجویز کیا ہے تحریر کے مطابق اس آزادی کا پہلا قدم کوئی ہتھیار اٹھانا نہیں بلکہ اپنے ذہن کو آزاد کرنا ہے یعنی نفسیاتی آزادی یہ مصنف کا ایک بہت ہی گہرا نفسیاتی مشاہدہ ہے غلامی کبھی بھی صرف جسمانی نہیں ہوتی وہ سب سے پہلے ذہن میں اتاری جاتی ہے تو علاج کا پہلا قدم کیا ہے علاج کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہمیں مجموعی طور پر اس احساس کمتری سے باہر آنا ہوگا کہ مغرب ان کی ٹیکنالوجی اور ان کے معاشی نظام کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں ہے جب تک قومیں نفسیاتی طور پر اس عالمی طاقت سے مروب رہیں گی وہ آزادی کے لیے قدم ہی نہیں اٹھا سکتی انسان کو یہ ادراک کرنا ہوگا کہ جس خدا کو وہ مانتا ہے اس کی طاقت اس بظاہر ناقابل شکست نظر آنے والے دجالی نظام سے کہیں زیادہ ہے یہ روحانی یقین انسان سے خوف چھین لیتا ہے اور یہی نفسیاتی آزادی کسی بھی عملی جدوجہد کی بنیادی شرط ہے اور ظاہر ہے جب ایک قوم نفسیاتی طور پر آزاد ہونے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اسے اگلا قدم عملی میدان میں اٹھانا پڑتا ہے مقالے میں تعلیم اور ثقافت کے متبادل کی بات کی گئی ہے اس پر زور دیا گیا ہے کہ ہم کب تک صرف ان کے بنائے ہوئے میڈیا اور بیانیے پر تنقید کرتے رہیں گے ہمیں ایک ایسا متبادل تعلیمی ڈھانچہ اور اپنا بیانیہ تشکیل دینا ہوگا جو اس فریب کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر سکے بالکل مصنف کی تجویز ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو وہ تاریخ اور وہ حقائق پڑھانے ہوں گے جو انہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا سکھائیں نہ کہ وہ نصاب جو انہیں صرف ایک اچھا صارف یا اس عالمی نظام کا کل پرزہ بنا دے لیکن جی اس پورے علاج والے حصے میں جس نقطے پر مصنف نے سب سے زیادہ زور دیا ہے اور جو واقعی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے وہ ہے اتحاد اتحاد کا یہ نقطہ واقعی اس مجموعے کا حاصل معلوم ہوتا ہے مصنف کا دعویٰ ہے کہ اس خفیہ عالمی اور مادہ پرس نظام کا سب سے مہلک ہتھیار تفریقہ اور بانٹنا ہے جب تک ہم بٹے رہیں گے وہ حکومت کرتے رہیں گے مکالے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم باہر کے نظام سے لڑیں مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے اندرونی اختلافات کی دیواریں گرانی ہوں گی شیعہ اور سنی دیوبندی اور بریلوی یہ سب اسلام کے مختلف رنگ اور فکری راستے ہو سکتے ہیں لیکن یہ متضاد دشمن نہیں ہیں مصنف کا ماننا ہے کہ اس فرقہ واریت اور نفرت کی آگ کو دانستہ طور پر ہوا دی گئی تاکہ امت مسلمہ کبھی بھی ایک عالمی قوت بن کر اس استحصالی نظام کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکے اور کتاب اس اتحاد کی دعوت کو صرف مسلمانوں کے دائرے تک ہی محدود نہیں رکھتی یہ اس سے کہیں آگے کی بات کرتی ہے اور ایک عالمی بین المذہب اتحاد کا نظریہ پیش کرتی ہے مصنف واضح کرتے ہیں کہ چاہے اسلام ہو عیسائیت ہو یہودیت ہو ہندومت یا بدھ مت ان تمام مذاہب کی بنیادی اخلاقیات یکساں ہیں یہ سب سچ عدل ہمدردی اور روحانیت کا درز دیتے ہیں اس عالمی طاقتور نظام نے کیا کیا ہے کہ مذہب کے ماننے والوں کو ان کے ظاہری خول رسومات اور تاریخی تنازعات میں الجھا کر ان کی اصل روح سے دور کر دیا ہے مصنف کی دلیل یہ ہے کہ آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تمام مذاہب کے پیروکار اور دنیا کی تمام اقوام اپنے رنگ نسل اور عقائد کے ظاہری اختلافات سے بالاتر ہو کر اس مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو جائیں۔ ایک ایسا اتحاد جو مساوات رواداری اور انسانیت کے احترام پر مبنی ہو کیونکہ ان سب کا مشترکہ دشمن وہ مادی نظام ہے जो इंसान को अंदर से खोख करके सिर्फ मुनाफा कमाने वाली एक मशीन में तब्दील करना चाहता है क्या कमाल का तज्जिया है चलें अब हम अपनी इस तफसी नशस्त को समेटने की जानब बढ़ते हैं हमने सैयद जहाँजेब आबिदी के ग्यारह जल्दों पर मुहित इस अजीम फ़िक्री मजमूह हम फिक्री से हम राही तक के इस एक ख़ास मकाले की जो तह खोली हैं इससे एक बात तो रोजे रोशन की तरह अया हो जाती है और वो क्या اور وہ یہ کہ مصنف کے نزدیک آج دنیا میں جو کشمکش ہمیں نظر آ رہی ہے وہ صرف چند ممالک کی سرحدوں تیل کے کنویں یا معاشی منڈیوں پر قبضے کی روایتی جنگ نہیں ہے یہ دراصل مادیت پرستی کے ایک انتہائی منظم عالمی شکنجے और इंसानियत की रूहानी बेदारी के लड़ी जाने वाली एक फिक्री जंग है और यही वो नुकता है जिसे हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए यह मुतालिया हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है वो कैसे की जब भी हम अगली बार खबरों में कोई आलमी तनाजा देखे मीशत की कोई खबर सुने या अपने फ़ोन के स्क्रीन पर कोई नई वायरल सीरीज़ देख रहे हो तो इसे महज एक बेजरर मालूम या तफरी समझ कर कबूल ना कर लें हमें रुक कर खुद से सवाल करना चाहिए कि इस मंजरकशी के पीछे किसका बयानिया काम कर रहा है आज के इस मालूमती दौर में तनक़ीदी सोच अपनाना महज़ एक दानश्वराना मशवला नहीं रहा ये बका का मसला बन चुका है। हमें ये सोचना होगा की क्या हम वाकई बाखबर है या हमें बड़ी महारत के साथ सिर्फ वही कुछ दिखाया और बताया जा रहा है जो कोई और चाहता है की हम जाने यही वो शूर है यही वो बेदारी है जो एक इंसान को हजूम ऐसी अलग करती है तो आज के इस तफसली मतल को हम एक नए اور قدرے گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں ایک ایسا سوال جو مصنف کے اس مرکزی خیال سے تو جنم لیتا ہے لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے جی وہ سوال کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ عالمی نظام بین الاقوامی بینکنگ سے لے کر ہماری جیبوں میں موجود اسکرینوں تک اتنی گہری اور باریک منصوبہ بندی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے تو پھر کیا ہماری اپنی روزمرہ کی خواہشات ہمارے کریئر کے مقاصد ہمارے طرز زندگی کے خواب اور یہاں تک کہ ہمارے پسندیدہ برانڈز جن کے حصول کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں کیا واقعی ہمارے اپنے ہیں hmm. یا پھر وہ بھی اسی خاموش اور غیر محسوس عالمی نظام کی طرف سے انتہائی مہارت کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں فیڈ کیے گئے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنی نام نہاد آزادی اپنی حقیقت اور اپنی پوری زندگی کے مقصد کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے آج کی اس فکری نشست کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کی گہرائیوں میں